السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد رب اللہ ربین اللہ واشد الن محمد اللہ وسلم صحابی وسن سنتی مباح اللہ, اللہ کے فضل و کرم سے عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا لگاتار تذکرہ اس کتاب کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جاتا ہے آج بھی اللہ رب العالمین کی ایک اہم صفت ہم پڑھیں گے اور وہ صفت ہے چہرہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے قرآن میں اس کی دریلیں موجود ہیں مصنف نے یہاں پر دو آیتیں پیش کی ہیں اور بہت ساری آیتیں ہیں اور احادیث میں بھی اس کی دریلیں موجود ہیں اور اس پر صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ حرب الامین کے لیے چہرہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے جیسے اللہ اللّہ ہربلامین کی دیگر صفات کے بارے میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی یہ صفت ہے لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ تعالی کا چہرہ کس طریقے سے ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ حرب الامین کے لیے چہرہ ہے اور حقیقی ہے یہ مزاق نہیں ہے اور یہ اللہ رب العامین کی ذاتی صفات میں سے ہے ذاتی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات جن سے اللہ تعالی ہمیشہ سے متصف ہے ہمیشہ متصف رہے گا اور ان کے کرنے کے لیے مشیت درکار نہیں ہوتی ہے جیسے اللہ کے لیے چہرہ اللہ کے لیے دو ہاتھ اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کی قدرت اللہ تعالی کے دو قدم یہ جو سب صفات ہیں یہ سب اللہ ابراہین کی ذاتی صفات ہیں ان کے لیے مشیت درکار نہیں ہوتی ہے کچھ صفات ایسی ہیں کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ ان صفات کو عمل میں لاتا ہے جیسے اللہ کا وضول کرنا اس سے پہلے صفت گز, گزری اللہ تعالیٰ کا آنا قیامت کے دن ایسے اللہ ابراہین کا زہک ہسنا یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ان صفات کو کرتا لیکن جو ذاتی سے اسے ان کو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو ذاتی صفات ہیں اور وہ ذاتی صفات مشیت کی محتاج نہیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تب وہ عمل ہوگا نہیں تو ان کو ذاتی صفات کہا جاتا ہے انہیں میں سے یہ صفت بھی ہے اللہ رب غلامین کے لیے وجہ اور چہرہ الودش عربی لفظ ہے اور اس کے معنی چہرہ کا ہوتا ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے جسے اسے پہلے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے اس پر ایمان ضروری ہے لیکن کیسے مستوی ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ایسی اللہ البرامن کی دیگر صفات کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں یہ بات بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیفیت کا علم نہیں ہے کیونکہ کیفیت کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلے یہ کہ انسان نے اس کا مشاہدہ کیا ہو نمبر دو اس جیسی کسی ذات کا انسان نے مشاہدہ کیا ہو تیسری چیز یہ ہے اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی سچی اور صحیح خبر ہو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کسی نے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے نہ اللہ تعالیٰ جیسی ذات کا کسی نے مشاہدہ کیا ہے کیونکہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی یعنی کسی قرآن کی کسی آیت میں اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر کیفیت کے بارے بتایا گیا ہے اس لیے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے البتہ ان صفات کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ساری صفات اللہ کے شاعن شان ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی کے شاعن نشان ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ کے شاعن نشان ہماری بھی ذات ہے اور بھی ذات ہوتی ہے اللہ کی ذات ہے لیکن کیا تمام ذاتیں ایک جیسی ہیں انسان کی ذات جانوروں کی ذات اور بہت ساری مخلوقات ہیں سب ذات ہیں اللہ کی بھی ذات ہے تو کیا یہ جو دیگر ذاتیں ہیں کیا اللہ اربانی جیسی ہیں نوضب اللہ نہیں لئی سا کمی صلیحی شاہی وبا صبر پسی یات ہمیشہ یاد رکھی لئی سا کمیس صلی شاہی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے نہ ذات کے لحاظ سے نہ اعمال کے لحاظ سے نہ صفات کے لحاظ سے وہ وہ سمیع البصیر اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا اللہ رب العامین نے یہاں نفی کی اور اس بات بھی کیا صفات کو ثابت کیا اسما کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ سمع بصیر ہے لیکن اس جیسی کوئی ذات نہیں نہ ذات کے لحاظ سے نہ علم اور قدرت اور نہ ہی جو صفات ہے اس کے لحاظ سے اللہ رب العامن جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو یہ آیت ہمیشہ انسان یاد رکھے لئی سا کمی لئیسمی البصیر تو اللہ رب العامین خود بیان کیا اپنے بارے میں کہ اس کے لیے وہ جو ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ایشور صحابہ کا تعبین کا طب تعبین کا تمام سرب سع کے نہج پر چلنے والے تمام علماء کا اس پر اجماع لہذا یہ اللہ حرب العامین کی صفت ہے جیسے ذات میں اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے ایسی صفات کے اندر نہیں ہے. ہم مانتے نا اللہ کے لیے ذات کہ اللہ کی ذات ہے جیسے انسانوں کی ہم مانتے ہیں انسانوں کی ذات ہے اور مخلوقات کی ذات ہے لیکن کیا دونوں ذات کے اندر کوئی برابری ہے نہیں کسی بھی طرح کی کوئی برابری نہیں صرف نام کی مماثلت ہے بس وہ بھی ایک ذات ہے ہماری بھی ذات ہے لیکن فرق ہے ایسی صفات ہمارے پاس بھی صفات ہیں, ہیں ہمارے پاس بھی چہرہ ہے ہم بھی سنتے ہیں ہمارے پاس بھی قدم ہے ہمارے پاس بھی انگلیاں ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے نہیں ہرگز نہیں کیفیت کا ہمیں علم نہیں لئی شا کمیش اللہ جیسی کوئی ذات نہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو کوئی اپنے ذہن میں تصور نہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ کیسا ہے اگر تصور کرتا ہے وہ اور اس کے بارے میں زبان سے مثال دے کے بیان کرتا ہے تو انسان گمراہ ہے وہ انسان بداتی ہے تصور کیوں کریں ہم جب ہم نے بتا دیا آپ کو اور یہ عقیدہ اور منحج ہے کہ جب اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور جب ہم نے ذات کو تسلیم کیا جب کی ہماری بھی ذات ہے تو ذات سے جب مماثلت نہیں آتی ہے برابری نہیں آتی ہے تو سفات سے پھر برابری کا صبح کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے بات سماری کی نہیں تمہارے پھر صفات جب ہم مانتے ہیں تو پھر کہاں سے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم صفت مانیں گے چہرہ تو گویا کہ ہمارے پاس بھی چہرہ ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے جیسا نوز بلّہ نظالے کیسے ہم یہ بات اپنے ذہن میں قائم کر لیتے ہیں جب ذات بتاتے ہیں ذات کا کے بارے بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب تو اس بارے میں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہماری بھی ذات اللہ کی ذات ہے تو کہ اللہ کی ذات ہماری جیسی ہے نہیں سباہ نہیں پیدا ہوتا یہاں اس کال نہیں آتا تو سفات کے بارے میں اس کال کیوں آتا ہے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے اس لیے جب اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے تو سفات نبی بھی اللہ جیسی کوئی صفات کا حامل کوئی ذات نہیں تو جو بھی صفات ہیں اس کے بارے میں بات ہمیشہ یاد رکھیے میں یہ بات بار بار کیوں دہراتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے لوگوں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں کوئی ہماری بات سن کر کے جا کر کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس لیے یہ کچھ باتیں بار بار میں دہراتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہم صفات مانتے کہ اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا لیکن کیفیت کے بارے میں نہ قرآن کے اندر ذکر ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ہے نہ کسی نے اللہ کی ذات کا مشاہدہ کیا ہے نہ اللہ جیسی ذات کا کسی نے مشاہدہ کیا دیدار کیا ہے لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے اور جو سفید جو کیفیت بیان کرے گا وہ گمراہ ہے وہ وہ کیا ہے وہ گمراہ ہے اور یہ اللہ رب العمین بغیر علم کے کہنا ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا وہ وَاً انتقور اللہ امال تعالم جو تم نہیں جانتے وہ اللہ کے بارے میں کو آپ کو کیفیت قریب نہیں اور آپ مثال دے کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ فلاں جیسے نا اللہ فلاں کی مخلوق جیسا اس لیے ہم اس کا انکار کر دیتے اپنے ذہن میں یہ گندکیوں کیوں لے کر کے آتے ہیں صفت کے تعلق سے جب ذات کے بارے میں یہ چیز نہیں آتی ہمارے ذہن میں تو صفت کے بارے میں پھر ہم کیوں اپنے ذہن کے اندر تصور کر لیتے ہیں کہ چہرہ یہ ہے تو ایسا ہوگا نقص بلّہ نہیں تصور ہم کو کرنا ہی نہیں ہے بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے اب دیکھیے جانوروں کے پاس بھی چہرہ ہوتا ہے ہمارے پاس بھی چہرہ ہے تو کیا جانور ہمارا چہرہ برابر ہے کیا شکل ملتی جلتی ہے نہیں جب مخلوقات کے اندر یہ فرق ہے تو اللہ کے بارے میں انسان کیسے سوچ سکتا ہے یہ سوچنا ہی گمراہی ہے یہ سوچنا ہی دلالت ہے اور یہ سوچنا ہی اس کے بداتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر کوئی ذہن میں سوچ لیتا ہے یہ بات تو ہمیں نہیں ذہن میں کچھ سوچنا کوئی تصور ذہن میں لے کر کے نہیں آنا بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے کیسے اللہ تعالیٰ کے شاہ نشان بس اس کے آگے اور کچھ نہیں جانا کیوں اس لیے کہ اللہ نے بیان کیا نبی حدیثوں کے اندر بیان کیا اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے لہذا اگر کوئی کیفیت بیان کرتا ہے تو جرم کا انتقال کرتا بڑی ہے بڑی گمراہی ہے وَلَا تخف علم ولاق ف مال صلیب علمس الو الاکان جس کے بارے میں تمہیں انہیں اس کے بارے میں کچھ مت کہو جب نہیں معلوم اللہ کی کیفیت کے بارے سفاتی کی کیفیت کے بارے میں تو نہ کچھ کہو جب نہیں معلوم ہے کچھ تمہاری آنکھ تمہارا دل تمہاری جو آنکھ اور کمار کان ان تمام چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیے جائیں گے سب سے سوال کیا جائے گا جی ہاں تو انسان کو اگر نہیں معلوم ہے تو اس کے بارے میں دین ہے عقیدہ ہے انسان کو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہم کیفیت بیان نہیں کرتے اور کیفیت بیان کرنا گمراہی ہے اس آدمی کی بیداطی ہونے کی ہے اب آئیے جو آیتیں یہاں مسلم نے پیش کی ہیں ان آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے کرتے ہیں پہلی آیت جو مسلم یہاں پہ پی آپ پیش کی ہے اسمان کے آیت نمبر چھبیس اور ہے کل من علیہ فان کل من علیہ فان جو بھی زمین پر ہیں سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں وہی ابکا وہ جھور ابی کا ظلم جلال ولی کرام البتہ تمہارے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے جو عظمت اور عزت والا ہے وجبان چہرہ وہ جھور کا تمہارے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے یہاں ذیل جلال و لکرام یہ صفت ہے وجہ کی یعنی وہ وجہ وہ چہرہ جو عظمت والا اور عزت والا اور اکرام والا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا یہاں چہرہ بول کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی گئی ہے اور یہ عربی زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا جیسے یہاں پر ہے چہرہ بولا گیا وجہ لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے جیسے اللہ رب اللہ نے میں کہا کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم کا بیان کیا ہے کہ گردن آزاد کرنا ہے گردن کس کو کہتے ہیں یہ گردن ہے تو گردن سے کیا مراد ہے کہ گردن آزاد کرنا گردن جد ہے انسان کے جسم کا اس سے مراد پورا انسان مراد ہے کہ نہیں ہے پورا غلام مراد ہے یہ نہیں کہ گردن مراد ہے گردن آپ کاٹ کر کے آزاد کر دے نہیں گردن بول کر کے کیا مراد لیا گیا انسان کو پورا مراد لیا گیا پورا انسان آپ کو آزاد کرنا یعنی کہ آپ اس کے گردن کی قیمت لگا دیں اس کے مالک سے بھائی اس کے گردن کی کتنی قیمت ہے آپ اس قیمت ادا کر دیں نہیں گردن سے مراد یہاں پر ہے اس کی ذات یعنی اس کو آزاد کرنا تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. کبھی جج بول کر کے پورا مراد دیا جاتا ہے اور کبھی کل بول کر کے جز مراد دیا جاتا ہے اللہ اب اللہ نولول السلام کی قوم کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ جاسابیہ منفی فی ہند کی جب انہوں نے دعوت دینا شروع کیا نور علیہ السلام نے اور ہر طریقہ اپنایا تو انہوں وہ لوگ نہیں مانے ایمان نہیں لے کر کے آئے انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنی کاونوں میں ڈال لیا کہتے ہیں اسبو کہتے ہیں ناخون سے لے کر کے یہاں جڑ تک پورا تو کہ انسان کان کے اندر پوری انگلی ڈالتا ہے یہاں اسبو بولا گیا انگلی پوری لیکن مراد کیا ہے شروع کا تھوڑا سا حصہ مراد ہے بس آدمی کے کان میں کتنی انگلی جاتی ہے بہت معمولی بس تھوڑا سا شروع کا حصہ بس پوری انگلی نہیں جاتی ہے لیکن اللہ نے کیا بیان کیا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس انسان انگلی اگر ٹھونس لے گا کان میں تو انگلی جائے گی انسان کے کان کے اندر ہے کہ نہیں ہے انسان کے کان میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے پوری انگلی چلی جائے گی انسان کے کان کے اندر تو کیا ہوگا اس کا؟ تو یہاں پر انگلی بول کر کے کیا مراد لیا گیا انگلی کے شروع کا معمولی حصہ حالانکہ پوری انگلی بولی گئی یہاں پر اللہ نے پوری انگلی کا استعمال کیا لیکن کیا مراد ہے انگلی کا شروع کا حصہ تو عربی زبان کی اس کی نزاکت ہے کہ کبھی جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے یعنی ایک حصہ جز بولیں گے اور پوری چیز مراد ہوگی جیسے رقبہ گردن بول کر کے پوری ذات کے اللہ تعالیٰ کی پوری زاد مراد لی گئی ہے کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے کبھی پورا کل بول کر کے تھوڑا سا حصہ مراد لیا جاتا ہے جیسے آپ نے بولا اللہ نے کہا اصاب انگلیاں تو انگلیاں وہ کا شروع کا حصہ مراد ہے نہ کہ پوری انگلیاں کیونکہ پوری انگلی انسان کی کان میں جا ہی نہیں سکتی ہے اللہ تعالی کیدمی اللہ رب العمین کے لیے چہرے کا اس بات کرتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے وجہ اور چہرہ ہے لیکن یہاں یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ذات ہے تو اس میں کوئی مسا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں کی مجمہ سے جو کہ تفسیر چھپ رہی ہے تفصیل کیا نام ہے حسن وہاں پر وجہ کا ایک مرتبہ ترجمہ کیا گیا چہرہ اور ایک مرتبہ ذات سے کیا گیا یہاں پر انہوں نے ترجمہ زاد سے کیا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات ہی باقی رہنے والی تو کیا یہ ذات ترجمہ کرنا یہ تعویل ہے نہیں تعویل تو ہے یہ لیکن کیا غلط تعویل ہے نہیں کیوں اس لیے کہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ سلفی اہل حدیث عالم ہیں بہت بڑے علامہ تھے خطیب تھے خطیب الہند کہا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے چہرے کا اس بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے چہرہ ہے لیکن مراد یہاں پر ذات ہے تو اگر کوئی چہرے کا اس بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے چہرہ مانتے ہیں لیکن یہاں پر اللہ نے چہرہ کہہ کر کے ذات مراد لیا تو یہ کہنا اس کا صحیح ہوگا لیکن جو لوگ اللہ کے لئے چہرہ مانتے ہی نہیں جیسے ہمارے یہاں دو بردی لوگ ہیں بریلوی لوگ ہیں معاف کیجیے گا بھائی میں نام لے لیتا ہوں تاکہ واضح رہے کہ ہاں جو ایک کوئی کسی پہ الزام نہیں ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وجنی مانتے ہیں کہتے اللہ تعالیٰ کے وہ وجنی اس کی تعویل کرتے ہیں کہتے وجہ سے مراد کیا ہے غلط تعویل کہ وجہ سے مراد ثواب ہے اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے یہ مراد ہے ٹھیک ہے اور کبھی کہتے ہیں ذات ان کا کہنا ذات مراد ہے اگر وہ اللہ کے لیے چہرہ مانے تو ہم کہیں گے کہ آپ کی بات درست ہے لیکن وہ چہرہ نہیں مانتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کا کہنا غلط ہے اللہ کے لیے اگر آپ چہرہ مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات مراد ہے کیونکہ کبھی جج بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے تو بات صحیح ہے لیکن وہ لوگ چہرہ نہیں مانتے کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ نہیں اس کی غلط تعویل کرتے کہتے ہیں کے براد کیا ثواب اللہ کا ثواب باقی رہنے والا ہے ثواب دینے والا اللہ اور ارے بھائی شواب دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے قرآن کی کتنی آئے میں اللہ نے بیان کیا کون اس کا انکار کرنے والا وہی عجل دینے والا وہی شواب دینے والا اللہ رب العالمین لیکن اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ بھی ہے اللہ رب العالمین کے لیے وجہ بھی ہے لہذا اگر کوئی اس کا معنی یہ بیان کرتا ہے کہ وجہ سے مراد یہاں پر ذات لیا گیا ہے اگر چھ اور وجہ کا معنی چہرہ ہم مانتے ہیں تو ہم کہیں گے اس کا کہنا بالکل صحیح ہے اس کا کہنا صحیح ہے لیکن اگر وہ وجہ کا انکار کر نہیں اللہ کے لیے وجہ نہیں ہے یہاں مراد ثواب ہے تو ہم کہیں گے تمہارا کہنا غلط ہے اگر وہ کہے کہ یہاں پر ذات مراد ہے تو دونوں فرق ہوا کہ نہیں فرق ہوا ہاں؟ فرق واضح ہوا جی ہاں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو اسی لیے آپ علامہ محمد جناگڑی پر نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اللہ کے لیے وجہ کا انکار کر دیا کیونکہ جب دوسری آیت آئی تو دوسری آیت کے اندر انہوں نے اس کا ترجمہ کلو شاہ کلو اللہ ہا یہ سورہ قصص کی آیت ہے یہاں انہوں نے کیا نام ہے چہرے سے کیا ہے ترجمہ یہاں پر یہ سوریہ قصص کے آیت نمبر اٹھاسی جو آگے آ رہی ہے اور یہ آیت جو میں نے پڑھائی سوریہ رحمان کی ہے سور رحمان میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور یہاں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے چہرے کے اس بات ہر الحدیث کرتا ہر سلفی عالم کرتا ہے الحمد للہ سرب سالین کے عقید پر ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا جو قرآن میں ثابت ہو حدیث ثابت ہو اس کا ہم انکار نہیں کرتے اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو مانتے تھے وہ اس لیے جگہ ترجمہ کر دیا چہرہ اور ایک جگہ ذات سے بتا دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں چہرہ مور کر کے ذات مراد لیا گیا اگر آدمی ایسا کرتا اس میں کوئی خباہت نہیں ہے لہٰذا اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ذات جز بول کر کے کل مراد ہوتا ہے کل کر کے کبھی جز ایک حصہ مراد لیا جاتا ہے جی ہاں تو یہاں پر جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ذات سے یہ چہرے کا نام ہے ثواب سے کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب باقی رہنے والا ہے وہ معنی غلط ہے کیونکہ وجہ کا معنی کہیں ثواب نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو یہ صلب صالحین کے اجماع کے خلاف ہے نمبر تین یہ آیت کے بھی خلاف ہے نمبر چار اللہ اقبال نے کیا فرمایا ویب کا وجہ رببی کا ذوال جلال علیہ <وَلِكْرَام> یہاں ذوال جلال علیہ جو صفت ہے یہ کی ہے اور یہ ثواب کی صفت ایسے نہیں کی جا سکتی کہ ثواب جو عظمت والا ہو عزت والا ہو وہ ثواب کی صفت نہیں بن سکتی اس لیے یہاں پر وہ جی کا ترجمہ یا وہ جی کا معنی یہ بیان کرنا کہ ثواب ہے یہ کہنا کیا ہے سراسر غلط معنی ہے تو کل من علیہ فان جو بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جائیں گے اور اب جو ربی کا جلال علیہ کرام رب کا چہرہ باقی رہے گا مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو عظمت اور عزت والا ہے وہ باقی رہے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا اس بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے کیسا ہمیں نہیں معلوم اللہ کی آنکھیں ہیں کیسے ہمیں نہیں معلوم یہ سب باتیں ذکر میں کرتا رہتا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں ہمیشہ آپ کے آتی رہیں کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو بعد میں اس لیے جو لوگ ہمارے یہاں ہیں جب ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ دیکھو اللہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ بندے پر قیاس کرتے ہیں، انسان پر کہ یہ لوگ پھر اللہ کے بارے میں اتنی غلط باتیں کرتے تھیں بڑی بڑی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں نا اس بلا یہ لوگ ہمارے بارے میں اسرے کی باتیں کرتے ہیں اس لیے ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں کیونکہ اللہ نے خود بیان کیا لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اور جن صفات کا ذکر نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا اللہ برہمن کے بارے میں اگر کوئی بیان کرے گا تو وہ اس کا کہنا حرام ہوگا ناجائز ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے مان لیجئے پیٹ کا اللہ کے لیے زبان کا اللہ کے لئے دانت کا ان تمام چیزوں کا ذکر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے ان تمام چیزوں کا وہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہتے آپ اللہ کے لئے چہرہ مانتے ہو تو اللہ کے ناک بھی مانو چہرے کے اندر ناک ہوتی ہے ہوٹ بھی اللہ کے لیے تم مانتے ہو گے یا کہ اللہ کے لیے چہرہ مانتے ہو زبان بھی تم مانتے ہو یہ سب الزام لگاتے ہمارے اوپر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے اوپر الزام کیوں لگاتے ہو اگر الزام لگاتے ہو تو نبی پر الزام لگتا ہے صحابہ پر الزام لگتا ہے صحابہ بھی اس بات کے قیالت ہے کہ اللہ کے لیے یہ ساری صفات ہیں تو ہمارے پر الزام لگنے سے پہلے صحابہ پر الزام لگتا ہے سلم سالین پر الزام لگتا ہے ہمارے پر بعد میں آتا ہے جی ہاں ہم تو بعد میں آئے مطلب کس لحاظ سے عقیدہ مناش تو ہی ہے لیکن آنے کے اعتبار سے جی ہاں تو اس لیے یہ الزام سب سے پہلے ان کے اوپر لگتا ہے تو اللہ اربرامین کے لیے وہ ہے لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا اس لیے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے یہ یا اس کی غلط تعویل کرنا یہ بھی گمراہی ہے کیونکہ جب اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں تو اس پر بھی ہم سب کو ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی انہ نام کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا. ولامبغی لہم <يَنَعَم> اور اللہ ارب العمین کے لیے نیند مناسب بھی نہیں اللہ ہی پوری دنیا کا خالق مالک نظام چلانے والا لہٰذا اللہ ارب الم کو نم گاتی ہے نو سے نیند آتی ہے حجاب ہو نور اللہ تعالیٰ کا جو پردہ ہے نور ہے لو لشف ہُو لش بھا تو یہی من تہائی لسر من خلقی اگر وہ ہٹا دے پردے کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کے جو انوار ہیں وہ جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے ان تمام مخلوقات کو جلا کر جلا کر کے راخ کر دے یعنی تمام مخلوقات کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تو ہر ہر چیز پر ہے لہذا ترجمہ اس کا صحیح ہوگا کہ ہر مخلوق کو جلا کر کے راغ کر دے تو یہاں بھی اللہ کے اصول نے کیا استعمال کیا وہ اجا لفظ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور صبحات وجہ ہی جی ہاں کہ اس قدر اس کے اندر نور ہے اور اس کے اندر جلال ہے کی جہاں کی ہر مخلوق کو جلا کر کے وہ راغ کر دے اسے جلا ڈالے تو حدیث سے بھی اس کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ ابراہن کے لیے وجہ ہے لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم اللہ ابراہن زیادہ بہتر جاننے والے آگے جو آیت ہے وہ ہے شور قصص کی آیت نمبر اٹھاسی اللہ ماتا کل لوشینہ لیکن اللہ وجہ ہو ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یا سوائے اس کی ذات کے ہر چیز ہلاک ہو جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ وجہ مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور یہاں چہرہ بول کر کے ذات مراتلی لی گئی ہے جیسا کہ میں نے اسے بیان کیا پہلے بیان کیا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی کیا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی نہیں ہر وہ چیز جس کے لیے ہلاکت لکھی گئی ہے یا جس کے لیے فنا لکھا گیا ہے نو چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہنے والی وہ نہیں فنا ہوں گی ختم نہیں ہوں گی انہیں میں سے جنت ہے نمبر دو جہنم یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی عرش جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فروز ہے کرسی جو اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے چار چیزیں ہو گئیں لوہے محفوظ پانچ قلم جس نے سب کی تقدیر لکھی اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جیسا کہ جس کے اندر آتا ہے تو کہا لکھ تو پھر اس نے سب کی تقدیریں لکھی کتنی چیزیں ہوں گی چھ ہو گئیں چھ اور ساتویں چیز سور جو اسلام علیہ السلام سور فکیں گے وہ بھی ختم نہیں ہوگا باقی رہے گا اور کتنی ہوگی سات یا آٹھ سات ہوگی اور آٹھویں چیز ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی جس کو اجب جنم کہا جاتا ہے یہ اللہ کے سر کہتی باقی رہے گی اور اسی کے اندر انسان کی روح پھوکی جائے گی اسی کے اندر انسان کی روح پھوکی جائے آٹھ ہوگی اور نوی چیز ہے روح انسان کی جو روحیں جسے اللہ نے پیدا کیا وہ باقی ہیں جی انسان مر جاتا لیکن روح نہیں مرتی اس کی اس کی, اس کی روح یا تو تون میں ہے یا تو جین کے اندر یا جنت کے بالا خانوں میں وہی روح دوبارہ پھوکی جائے گی جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہی روح پھوکی جائے گی کتنی چیزیں ہوگی یہ نو چیزیں ہوگی یہ نو چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی تو کل روشین ہاں لیکن اللہ وجہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے ہلاکت یا موت لکھی ہے کیونکہ کل بول کر کے کبھی کبھی یعنی اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی مراد لیا جاتا ہے کیونکہ کل یہ لفظ عموم میں سے ہے یعنی ہر چیز اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی جنت بھی فنا ہو جائے گی جہنم بھی فن نہیں کیونکہ جنت اور جہنم ان چیزوں کے لیے فنا نہیں لکھا ہے تو کل بول کر کے وہ چیزیں مراد لی جاتی ہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے جیسے اللہ ابلام نے فرمایا قوم آد کے بارے میں جب ان کے اوپر آندھی اور طوفان کا زا بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ملیا میٹ کر رہی تھی وہ تو ان کے گھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کو وہ آندھی ملیا میٹ کر رہی تھی ختم کر رہی تھی لیکن ان کے گھر کے سوا تو گھر چیز ہے کہ نہیں چیز ہے گھر بھی چیز ہے کہ نہیں چیز ہے تو یہاں کیا مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے موت یا بربادی لکھی تھی کہ اس کو ختم کر دیا جائے گھروں کو اللہ نے نہیں لکھا تھا کہ ان کے گھروں کو ختم کر دیا جائے گھروں کو گرا دیا جائے اس لیے گھر ان کے باقی رہے لیکن اور چیزیں اللہ تعالی ابوالعالمی نے حکم دیا کہ اس تمام چیزیں ختم ہو جائیں تو کل یعنی میں آپ کے ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا کل لو شہین حالم کی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اب یہ آٹھ نو چیزیں کیوں خارج کر رہے ہیں ہر چیز فنا ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کبھی کبھی کل کہا جاتا ہے لیکن اس سے سیاق و سباق کے لحاظ سے ہر چیز مراد نہیں ہوتی ہے اور وہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے معنی کی تعین کی جاتی ہے تو یہاں اس کا ترجمہ ہم یہ کریں کہ ہر وہ چیز جس کے لیے اللہ نے موت لکھی ہے وہ فنا ہو جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گی اور جس کے لیے اللہ نے موت اور فنا نہیں لکھی ہے وہ چیز باقی رہے گی تو دیگر حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں باقی رہیں گی اس لیے چیزیں کبھی فنا نہیں ہوں گی ایسا اللہ نے کیا فرمایا بلقیس کے بارے میں وہ اوتیت من کل شعیب ہر چیز اسے دی گئی تھی تو کیا اس کے پاس ہر چیز تھی اس کے پاس راکٹ بھی تھا جہاز بھی تھا نہیں تھا کیا اس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں تھیں نہیں اس زمانے کے اندر پائے جانے والے بھی تمام چیزیں اس کے پاس نہیں تھیں حستِ رکمان اسلام کے زمانے کی حسط سلمان علام کے زمانے کی بات ہے حضی علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا لیکن اللہ نے کیا بھرمبوتی بنک اسے ہر چیز دی گئی تھی مراد کیا ہے ہر وہ چیز جس کو اس کی ضرورت تھی وہ اسے دیا گیا تھا یہ نہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اسے دے دی گئی تھی دنیا کی ہر چیز دے دی گئی تھی دنیا کی کوئی چیز اسے باقی نہیں تھی ایسا نہیں مراد ہے تو یہ سب عربی زبان ہوتی ہے اسی لیے کہا تھا پہلے عربی زبان پڑھیے کو سمجھیے کہ عربی زبان اور گرامر عربی زبان کے اندر کتنی معنویت ہے اور کتنی نزاکت عربی زبان کے اندر ہے یہ سب جاننا پڑتا ہے اگر آدمی یہ سب لب نہیں جانے گا تھوڑا مراد جان لیا عربی یا پورا نہیں ہوا تو پھر آدمی اگر ترجمہ کرنے چلے گا یا تفسیر کرنا شروع کرے گا تو سب گڑبڑی کرے گا وہ معنی کے اندر کچھ سے کچھ بدل دے گا وہ کیونکہ اسے عربی زبان پر عبور حاصل نہیں ہے اسے نہیں معلوم کہ کی کیا مراد ہوتا ہے اس سے جی ہاں تو اس لیے عربی زبان کا جاننا بھی ضروری انسان کے لیے دین اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری کیا تاکہ ڈائریکٹ انسان جو دین کا مزدور ہے سورس ہے انسان جو ہے اس سے اس چیز کو حاصل کرے جی تو یہاں لان فرمایا کن لوشینہ لیکن اللہ وجہ ہو ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور یہاں چہرے سے مراد کیا ہے اللہ ارب الامن کی ذات مراد ہے کہ اللہ رب کی ذات باقی رہے گی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا لاحق نہیں ہوگا یہ دو آیت مصنف نے آپ پیش کی ہیں ان دونوں آیتوں سے واضح طور پر اللہ رب العامن کے لیے وجہ کی صفت جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العامین کے لیے وجہ ہے لیکن کیفیت کیسی ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ کیفیت کے بارے میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی اس کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا نہ ہی صلف صالیم نے بیان کیا اس کے بارے میں کہ کی کیفیت جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتے دیکھا نبی سے قرآن کی تفسیر سیکھی حدیثیں سنی ان صحابہ نے بھی نہ ہمارے نبی نے کسی بھی صفت کی کیفیت کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ اس کی کیفیت ایسی ہے اس لیے کیفیت ہم نہیں بیان کرتے کیفیت اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے لہذا جب اس طرح کی کسی بھی صفت کا تذکرہ ہو تو ہمارے ذہن میں کبھی بھی خناس نہیں آنا چاہیے کہ ہم فوراً ذہن میں تصور کر لیں کہ چہرہ ہے تو ایسا نہ باللہ میں نہیں کبھی ہمارے ذہن کے اندر چیز ہمیں آنی چاہیے جی ہاں کیونکہ کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کیسا اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہلامین ہمیں اپنے دین اور عقیدے کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب ہمیں صلی سارن کے عقید اور منحظ پر قائم رکھے اور جو اہل بدعات ہیں ان سے اللہ رب الامین ان کے عقید اور منحص سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دورکامین و صلاب اللہ محمد ول علیہ و میں مذاکر اللہ خیر السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ